اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک کیس ٹوینٹی ون تجاوز کر گئے ہم لوگ عربی امر اب امر سفیان بن عبد اللہ کہتے ہیں کل تو یار رسول اللہ اے اللہ کے رسول کل اسلامی کولن ہمیں کوئی اسلام کی دین کی ایسی بات بتا دیں کہ اس کو پوچھ لینے کے بعد پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے آپ نے کیا فرمایا کل امن تو ہی تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اپنا ایمان تادہ کرتے رہو سم مستقم پھر اسی اسلام پر ڈٹ جاؤ نہیں سمجھے اب چلے جائیں حدیث جبرائیل. دین اسلام کیا ہے پانچ ارکان ایمان سب. اور سب کے بعد کیا فرمایا اتاکم جبرائیل جبر ہو ایک جملے ملاسول کیا فرمایا سم مستقب مسلمان ہو گئے اسلام پر ڈر جاؤ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی استقامت اللہ تعالی سے دعا کرو سب کو استقامت نصیم ہو آگے ٹوینٹی ٹو اللہ اکبر